اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں پس ان میں سے جو شخص آسمان کی باتیں سننے والا ہے وہ اس کی سریح دلیل پیش کرے اس آیت میں بھی استفام نفی کے معنی میں ہے یعنی کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس کے ذریعے وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور فرشتوں کی وہ باتیں سن لیتے ہیں جو انہیں بذریعے وہی معلوم ہوتی ہیں اور اس طرح انہیں غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنی صداقت پر دلیل پیش کریں اور وہ دلیل کیسے پیش کر سکیں گے غیب کی خبریں تو صرف اللہ تعالی کے پاس ہیں وہ کسی کو بھی ان پر مطلع نہیں کرتا ہے سوائے اس رسول کی جسے وہ اپنی پیغام رسانی کے لیے چن لیتا ہے تو اسے جتنی باتوں کی چاہتا ہے خبر دیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنی توحید اور دین اسلام کی صداقت کی خبر دی ہے اور مشرقی مکہ نادان گمراہ اور کبر و عناد مبتلا ہے جن کے پاس آسمان سے کوئی خبر نہیں آتی ہے تو بھلا کس کی بات مانی جائے ان کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے